اور وہ جو اللہ اور قامت پر امان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے اس سے کہ اپنی مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو